مفرد بھی استعمال ہوتا ہے جب یہ مفرد ہوتا ہے تو یہ بروز نے قفلن کے ہوتا ہے اس کو مانتے ہیں اور جب یہ جمع ہوتا ہے تو یہ بروز نے اسود کے اسود کے ہوتے ہیں بروزن اسود اسد ان کی جمع ہے اسد کہتے ہیں شہر کو اور اسود یعنی کئی سارے شہر اور قفل ایک تالے کو کہتے ہیں تو فلکن ایک ہی وزن ہے بالکل سیم مفرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے بھی البتہ جب کے لیے استعمال ہوتا ہے تو بروز نے کفلون اور جب جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے تو بروز نے اسدن اچھا جی ان کا فلکن اس فلکن یہ جمع ہے علاواز اس, اس لیے کہ اس کو جو مفرد ہے وہ بھی اسی طرح فلکن ہی ہے لاقن نہ قومن و راحت قوم اور راحت یہ جو دو لفظ ہیں یہ کیا اگرچہ کئی سارے افراد پر یہ الفاظ کیا کرتے ہیں درد کرتے ہیں قوم کہتے ہیں بہت سارے افراد کو اس طرح رات پہ کئی سارے افراد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے لیکن یہ جمع کا سیغا نہیں ہے اس لیے کہ اس کا کوئی مفرد نہیں ہے جمع تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مفرد ہو قوم اور رات کا کوئی مفرد ہی نہیں ہے لہٰذا یہ کیا ہے جمع نہیں ہے لیکن کئی سارے افراد پتہ ہو ان داد اگرچہ کئی سارے افراد پر درد کرتے ہیں یہ الفاظ لاکن سب جمع لیکن یہ پھر بھی جمع نہیں ہے مفرد اس مفرت الحمد کس کا مفرد نہیں ہے قسمیں یہاں سے کہتے ہیں کہ جمع کی دو قسمیں ہیں وہ یہی میں نے آپ کو بتا دیا ایک جمع سالم اور ایک جمع مکسر جہم مصحح و مصحح کا مطلب صحیح مسح کا مطلب جمع صحیح وہ مالم تغیر وہ وہ ہے کہ جس میں کوئی مالنگ تغیر بنا واحدی ہی کہ جس میں جو واحد کا سیگا ہے اس کی بنا جو ہے وہ تبدیل نہ ہو یعنی واحد کا سیگا جس میں سلامت رہے اچھا جی نمبر دو مقصر جمع ما تغیر ہی بنا واحدی کہ اس کے واحد کے بنا یعنی اس کا واحد کا سیگا جس میں کیا ہو جائے متغیر ہو جائے ولمسحالمعیل یعنی صحیح دو قسموں پر ہے مذکر۔ کیوں کہ, دیں کہ جمع سالم کی دو قسمیں ایک جمع مذکر سالم اور ایک جامع سالم وہی مصحح صحیح وہی ماقبلہ و نون المفتوۃ مذکر کون سا ہے جہاں مذکر سالم جمع مذکر صحیح سالم وہ ہے جمع صحیح وہ ہے جمع مذکر صحیح وہ ہے کہ جس کے آخر میں و مقبول مضموم اور نون مفتوح لگا دیا جائے مسلم تھا تو مسلم کے آخر میں آپ واؤ باقول مضموم لگا دیں اور آخر میں نون مفتوح تو کیا بن جائے گا مسلمون کا مسلمون او یا ان ما قبلہ یا اس مسلمون کے بعد نون نون اور اس سے پہلے یا مقصور لگا دیں تو کیا بن جائے گا مسلمین مسلمون یا مسلمین یہ کیا ہیں جامع مذکر سالم کذ عید اللہ اعلیٰ انہ مآ اکثر و من ہو تاکہ یہ لفظ درارت کرے اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں نہ وہ مسلم وہ صحیح اور یہ تو کہتے ہیں کہ صحیح ہے صحیح میں ہوگا اس طریقے سے مذکر میں البتہ جو اس میں منقوز ہو اس میں منقوس اس میں منقوض کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں یا ہو جس کے آخر میں یا ماقبل مقصوداتی ہے جیسے القاضی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کے آرام پڑھا ہوگا اس میں مقصود اللہ جا القاضی ریت القاضی ya. مررت بالقاضی حالت رسائی میں اور حالت جرری میں عراب تقدری اور حالت فتح میں فتحہ جا القاوی القاوی تو امل منقوص اس کی جمع کیسے کیسے آئے گی ظف ضف یا اہ بس اس کے آخر میں جو یا ہوتی ہے اس کو ختم کر دیں گے اور باقی وہی لگا دیں گے واؤ ما قبل مضموم اور آخر میں نون مختو جس کا جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے جی اس میں منقوس کا جمع بنانے کا طریقہ کیا بتایا کہ آخر میں جو یا ہوتی ہے اس یا کو آپ حذف کر دیں اور باقی یہی کہ وہ مقبول مضموم اور نون مختوف لگا دیں جیسے قاضی تھا تو کیا پڑھیں گے اس کو قاضون ٹھیک ہے جی اس طرح داعی تھا تو اس کو کیا پڑھیں گے داعون سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اچھا اس میں امل منقوس فتح مسل قاضون و داعون وال اور اس میں مقصور اس میں مقصور کیا ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو تو کہتے ہیں اس کے علیف کو کیا کر دیا جائے گا حذف کر دیا جائے گا اس کے علیف کو حذف کر کے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو الف مقصورہ کو حذف کر کے تو اس آخر ماقبل مضمون واؤ تو لے آئیں گے لیکن اس کا جو محقبل ہوگا مضمون نہیں رکھیں گے بلکہ کیا کریں گے فتحا دیں گے تاکہ یہ فتحہ دلالت کرے کس پر کہ یہاں سے الف ہوا ہے تو باقی جمع میں تو کیا کرتے ہیں آخر میں واؤ ماقبل مضمون لگاتے ہیں اور نور لگاتے ہیں آخر میں مفتوح لیکن جب اس میں مقصور کے آخر سے الف کو حذف کریں گے تو اس کی جگہ پر پھر اب جو جمع بنانے کے لیے واؤ ماقبل مضمون نہیں لگائیں گے بلکہ واؤ لیکن ماقبل مفتوح لائیں گے تاکہ وہ جو فتحہ ہوگا وہ تقاضا کرے گا اس بات کا کہ یہاں سے کیا ہوا ہے علیف حزف ہوا ہے اس لیے خلیف اپنے ماقبل چاہتے ہیں پہلے آپ دیکھیں گے تو کیا ہے فتحہ ہے تو یہ فتحہ درارت کرے گا اس بات پر کہ یہاں سے کیا حذف ہے علیف جیسے مثال کے طور پر مستحفی مست جی تو مصطفیٰ کی آپ جمع بنائیں گے تو کیا پڑھیں گے مصطفیٰ سے آخر سے ہم کیا کرتے ہیں علیف حضف کر دیا علیف ہم نے حضف کرے تو آخر میں وا نون لگایا اور واؤ سے پہلے فتحہ دینا تو مستفون کیا مست جی کہتے ہیں کہ والمقصور المقصور اسے مقصور ف علیف جس کے علیف کو حذف کر دیا جائے گا یوف کا مقبلہ اور اس کے مقابل کو باقی رکھا جائے گا لیکن مفتوحا فتح کی حالت میں لیاد اللہ اعلی علیف محضوفن الف محضو فطن تاکہ وہ فتح جو درازت کرے اس کے علیف محضوف پر مثلا مستنا ورنہ ہونا کیا چاہیے تھا مستفون ہونا چاہیے تھا قواعد کے مطابق لیکن ہے کیا ہے مستع فاون العلم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یعنی جو ہم نے جمع بنانے کا جو طریقہ بتایا ہے تو گاؤ ماقبل مضموم اور یہ یہ تو کیا ہے ضی عقل کے ساتھ خاص ہے ٹھیک ہے ضبی العقول کے لیے یہ ہے ٹھیک ہے نا عام طور پر جو جمع مذکر سالم ہوتا ہے یہ ضبی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا طریقہ مقبول ام سنونا وہ اردونا وبونہ وکیلون فشادون ایک سوال ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اس طرح کی جمع یعنی جس کے آخر میں گاؤ ماقبل مضموم اور نون مختوخ لگایا جاتا ہے اور وہ جمع کا سیگا بنایا جاتا تو یہ زیاقل کے لیے ایسا بنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ارض اس کی جمع ارزون اسی طرح کہتے ہیں کہ کہنا سنا کی, کی جمع ہے سنون اچھا اسی طرح سبون تلون یہ, یہ کیا ہیں یعنی سارے کے سارے جمع ہیں تو یہ بھی واؤ اور نون کے ساتھ ہیں تو اس کا جواب دے دیا بڑے مزے سے آسانی کے ساتھ کہ کی یہ کیا ہیں شاہجون شاہ سبت ان کی جمع ہے سبن سگون سبت ان کی جمع ہے کہتے ہیں جماعت کو کس کو کہتے ہیں جماعت کو اور کلون یہ جمع ہے قلتون کی گلی ڈنڈا کیا گلی ڈنڈا یہ کھیل ہے ٹھیک ہے نا اس کو کہتے ہیں کلون اس کی جمع ہے یہ تو سنون سناتون کی جمع سال کئی سارے سال ارزون ارض کی جمع کئی ساری زمین سبتون کی جمع ہے جماعت کو کہتے ہیں یعنی کئی سارے گروہ کئی ساری جماعتیں سبون اور قلون یا قلون جمع کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں قلتن اور کلتون دونوں پڑھ سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں گلی ڈنڈا فشازن و ما قولہم سنون وردون و سبون وقیلون یقولون شفشازن یہ سارے کے سارے کہیں ہیں شاذ ہیں و یجب ان لا یكون کا احمر و حمرا ولا فعلان المؤنث فعالا کا کسران و سکراء ولا فعیلہ بمانا مفعول کا جریح بمانا مجروح ولا فعولہ بمانا فاعل فصد بمانا ثابت و یجب حذف النون یہ جی کہتے ہیں کہ جس لفظ کی آپ جمع بنائیں گے جس لفظ کی جمع بنائی جائے گی تو ضروری ہے کہ وہ لفظ کیسا ہو کہ اللہ یکون اف عالو مانس کہ وہ اسم ایسا نہ ہو ایسے افعالو کے وزن پر نہ ہو کہ جس کی معنس فعال آتی ہو جی ایسا افعالو کا وزن نہ ہو کہ جس کی جمع کیا آتی ہو فعلا آتی ہو جیسے احمر لہذا آپ اس کی جمع احمرون نہیں بنا سکتے کیوں؟ اس کی جمع جو ہے وہ کیا آتی ہے یعنی اس کی جو مونس ہے وہ کیا آتی ہے ان آتی ہے اف ایسا افعالوں کا وزن کہ جس کی معنس فعلا کے وزن پر آتی ہو تو اس کی کبھی بھی جمع نہیں بنائی جائے گی یہ والی یعنی واو قبل مضموم کے ساتھ لہذا احمر افعال کا وزن ہے لیکن اس کی ہم احمرون جمع نہیں لائیں گے کیوں اس لیے کہ اس کی جو مانس ہے وہ فلا کے وزن پر آتی ہے جبکہ اس کے اس کے مقابلے میں ازربو کیا ہے ازربو یہ بھی کیا ہے واحد کا صیغہ ہے لیکن اس کی چونکہ منس ازربا نہیں آتی اگر نہیں آتی تو لہٰذا اس کی جمع ازراب آ سکتی ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں فارو تفصیل مذاکر میں ٹھیک ہے جی تو اس کی جمع آ سکتی ہے تو خلاصہ کیا نکلا کہ ہر وہ افعالوں کا وزن کہ جس کی جمع فعلا کے وزن پر نہ آتی ہو اس کی جمع تو واؤ اور نون کے ساتھ بنائی جا سکتی ہے واؤ مقبول مضموم اور آخر میں نون مختو کے ساتھ لیکن اگر کوئی ایسا افعالوں کا وزن ہو کہ جس کی منت فعلا کے وزن پر آتی ہو تو اس کی جمع واؤ اور نون کے ساتھ نہیں بنائی جائے گی لہذا یہاں پر احمر احمر افعالو کا وزن ہے لیکن چونکہ اس کی منصف فال کے وزن پر آتی ہے لہٰذا اس کی جمع واؤ معقول مضمون اور نون مختوخ کے ساتھ نہیں آئے گی وہ یا جی وہ اللہ یقون اف عالو منسو فال کہتے ہیں کہ ایسی افالو کا وزن ایسا افعالوں کا وزن نہ ہو کہ جس کی مونس منسو فال کی کی کے وزن پر آتی ہو احمرا و ہمراہ جیسے ایک احمر کہ احمر منس آتی ہے کس پر ہمراہ کے وزن پر ہے دوسرا دوسرا قاعدہ ولا فعلان فعلا کہتے ہیں کہ ایسی مانس ایسا فعلان کا وزن بھی نہ ہو ایسا فعلان کا وزن بھی نہ ہو کہ جس کی منص فعلا آتی ہو جیسے سکران کہ اس کی مانس سکرا آتی ہے لہٰذا اس کی بھی جمع وہ ماقبل مضموم اور نور مختو کے ساتھ نہیں لائی جائے گی ولا فاحیلا بے مانا مفرول کہتے ہیں اسی طرح جو ہے نا کوئی بھی ایسا فاحلہ کا وزن ہو کہ جو بمانہ مفول کے ہو جو بمانہ مفول کے ہو تو اس کی جمع معقول مضمو اور نون کے ساتھ نہیں لائی جائے گی جیسے کہ فائلہ کا وزن جو بمائنہ مفول کے ہو جیسے کہ جریح اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کو زخم لگا ہوا ہو جریح اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کو کوئی زخم وغیرہ لگ گئے ہو بمانا کس کے ہے مجروح جس کو زخمی کیا گیا ہو جریح ایسا فائل کا وزن ہے جو بمانہ مفول یعنی مجروح کے ہے کہتے ہیں لہٰذا اس کی جمع بھی اس طرح نہیں آئے گی ولا فعول نہ فعول کا وزنہ فائل کا جیسے جو صبر کرنے والا ہو سبانا صابر لہٰذا اس سے بھی کیا نہیں ہوگا ایسی جمع نہیں بنائی جائے گی جو واؤ ماقبل مضموم اور نا ہو جب وہ حف فنون ہی اضافت ہے جیسے آپ تسلیم میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ تصنیہ قانون اضافت پر جیسے گر جاتا ہے تو ایسے ہی جمع قانون بھی اضافت کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے گر جاتا ہے مسلموں یعنی اس شہر کے مسلمان تو آپ وہاں پر کہہ سکتے ہیں مسلم مسلم ٹھیک ہے جی تو وہاں پر نون کیا ہو جائے گا گر جائے گا بہت سنونی ہی بال اضافت ہے نہ وہ مسلم وہ منس تو چونکہ آپ نے ابھی بھی صرف آپ نے صرف جہاں مظکر سالم کو پڑھا ہے مونس کو نہیں پڑھا سے آپ کو بتاتے ہیں مونس کی وہ مونس کہتے ہیں کہ صحیح جمع صحیح کی دوسری قسم جو ہے پہلی قسم تو مزکر کی دوسری قسم میں کہتے ہیں کہ ما آخری ان جس کے آخر میں علی فرتا ملا دیے گئے ہوں یا لگا دیے گئے ہوں نہ مسلمات وہ شرط ہوں انکان سے فتن بالکر مزکر ہوں قدم کہتے ہیں کہ اب دیکھیں گے ہم اس کی شرط اس کی شرط یہ ہے کہ ان کہانا صفت نہیں یاد, یاد رکھیے گا کہ ہر کوئی, کوئی بھی چیز کوئی بھی سیکھا یا تو وہ کسی ذات پر دارت کرتا ہے ذات ہوتی ہے یا کیا ہوگا وصف ہوگا یا ذات ذات ہوگا یا وصف تو پہلی کہتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر وہ کیا ہو صفت ہو تو ضروری ہے کہ پھر اس ایسی, سفت, ایسی چیز کی صفت ہو کہ اس کے لیے کوئی ایسا مذکر ہو کہ جس کی جمع واؤ ما قبل مضموم اور نون مفتوخ کے ساتھ لائی گئی ہو جی وہ شرط ہوں انکان اگر یہ صفت میں شرط یہ ہے کہ ولحو مزکر اس کو کوئی ایسا مذکر ہو کہ کونا مزکر و لہ مزکر کس کے لیے مذکر ہو اے کونا مذکر ہو قد جمع بالواؤ کہ یہ کہ اس کا مذکر اس کی جمع لائی گئی ہو قد جمعہ بلوا و واؤ اور نون کے ساتھ نہ وہ مسلم اگر اس کے لیے مزکر نہ ہو تو شرط یقون کہتے ہیں کہ پھر اس کی شرط ہے اگر اس کے مقابلے میں مذکر نہ ہو ایسا مزکر کہ جس کی وہ نون کے ساتھ لائی جاتی ہے تو پھر اس کا ضروری ہوگا اللہ یقون موسن مجرد ایسی منس نہ ہو کہ جو مثال کے طور پر حائز اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو حیض والی ہو حامل اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو کیا حمل والی ہو لیکن اس کے آخر میں کیا ہے تا نہیں لگائی جاتی ٹھیک ہے نا لہذا پھر اے اے ان لوگوں کی لہذا آپ حائز کی جمع آپ حائزات نہیں لا سکتے ٹھیک ہے جی ہوا تو کہہ سکتے لیکن حاض نہیں کہہ سکتے حوامل تو کہہ سکتے لیکن حاملات نہیں کہہ سکتے کیوں شرط یہ ہے کہ اللہ یقون علی اور کے ساتھ لانے والی جمع کی شرط یہ ہے کہ اس کی جو مانس ہو وہ مجرد آنند نہ ہو یعنی تا سے خالی نہ ہو وہ ان کا نا اسمن غیر صفت میں ہو تو دو شرطیں تھی دوسری اور اگر صفت میں نہ ہو بلکہ کیا ہو اسم ہو یعنی ذات ہو غیر وصفاتن تو کہتے ہیں اس کو کیا ہے جمع کیا جائے گا علیف اور کے ساتھ بلا شرط بغیر کسی شرط کے جیسے ہندہ ہند ٹھیک ہے ہند نام ہے اب اس کی جمع آپ ہندات لگا سکتے ہیں اب یہاں تک بات مکمل حول مکسر جمع مکسر کیا ہوتا ہے سیرت ہو فلاسی کثیرت کہتے جمع مکسر کے جو سیرے ہیں یعنی جو اس کے اوزان ہیں فلاسی کثیرتن کہتے ہیں کہ اس کے جو اوزان ہیں سلاسی مجرد کے اندر بہت زیادہ ہیں تو اب فبصما جن کا تعلق صرف اور صرف سما سے ہے آج جمع مکسر کے اوزان بہت زیادہ ہیں کوئی اس کی ترتیب نہیں ہے صرف سیما پر ہی ہیں بس مختلف چیزوں کے کیا ہے جمع لائی جاتی ہے جیسے رجال رجول کی جمع لائی جاتی ہے افراس فرس ان کی جمع لائی جاتی ہے فلوس فلس کی جمع ہے فی غیر فعال پہلے والے تو سماعی ہیں لیکن جو سلاثی والے تو سماعی ہو گئے لیکن جو غیر سلاثی ہیں جنی مزید کے ابواب ہیں جیسے اس کی کہتے ہیں کہ وہ فی غیر سلاسی علا وزن فعال فعال کے وزن پر جیسے دراہم درہمن کی جمع ہے دراہم فعال کے وزن پر اسی طرح فعلیل دنا نیر کس کی جمع ہے دینار کی دینار کی جمع ہے دنا نیر وفال قیاسن کما رفت تصریف جیسے کہ آپ کہتے ہیں تصریف میں آپ سرفرہ وغیرہ کے ادوا میں پہچان چکے تم بل جمع ہو ایزن آدھا قسم پھر کہتے ہیں جمع کی دو قسمیں ایک جمع قلت اور ایک جمع کسرت. جمع قلت اور جمع کسرت جمع قلت کا عام طور پر جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ کہ تین سے لے کر دس تک تین سے لے کر دس تک یہ کیا کہلاتی ہے جمع قلت اور پھر دس سے لے کر کیا ہے الا مالا نہایا تک کیا کہلاتی ہے جمع کسرت جمع قلت اور جمع کسرت انہوں نے کیا ہے کچھ اوزان بھی بیان کیے ہیں جمع قلت کے تو اس کے علاوہ جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے جمع کسرت ہوں گے جم و عظمین جمع قلت وہ جو 10 یا 10 سے کم پر کیا ہے درازت کرے وہ کیا ہے جمع قلت ہے ابنیت کہتے ہیں اس کے جو اوزان ہے ابنیت جو ازان ہے افول افول جیسی افلس افول جیسی افلس جمع ہے فلس کی فلس کہتے ہیں روپے کو ٹھیک ہے پیسے کو فلوس افول جیسی افلوس افعال جیسے افراس جما فرض کی افہلت چار اوزان انہوں نے بیان کی ہیں افعلن افعال افہل اور فعالتن ٹھیک ہے جی افہلتن اور آخر میں ہے فعالت جمع بدون بدون یہ دونوں جمے و جماصی دونوں جب جب کیا ہو جماس یعنی جامع مذکر سالم اور جام من سالم بغیر لام کے یہ بھی کیا ہے کس کا وزن ہے جمع قلت کا جب بغیر لام کے ہو ٹھیک ہے جی تو کیا کیا کہا ایک افعن ایک ہے افعارے اور افیلتن اور فعالتن اور جمعی بدون اللہ کے بغیر لام کے جمع صحیح جمع صحیح کا مطلب جو جمع مذکر سالم ہے جمع مان سالم جب یہ لام کے بغیر استعمال ہوں تو ان کے اطلاق بھی جمع قلت پر ہوگا جیسے زیدون اور مسلمات زیدون سے آپ کے سر ذہنی دس سے زیادہ پھر مراد نہیں لے سکتے مسلمات اس میں بھی کیا ہے دس سے زیادہ مراد نہیں لے سکتے جب یہ لام کے بغیر ہوں وہ جمع کثرت کے جمع کثرت کیا ہے وہ ما مایوت لکھ علامہ کہتے ہیں کہ جب جو دس رے جو افال اور اوزان ہے ما آدھا جو ان اوزان کے علاوہ ہوں ان چار وزنوں کے علاوہ افیلا فا اور فالتون ان چار وزنوں کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہے سارے کے سارے جمع کسرت کے اوزان ہوں گے جی کوئی جگہ کوئی حصہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئیے تو آپ کے آج کے سبق میں کچھ بھی نہیں ہے صرف اور صرف آپ کو جامع مذکر سالم بتایا ہے جامع من سالم بتایا ہے ایک پھر آپ کو بتایا ہے جمع مکسر جمع مقصر. جو سالم اور جامع مکسر میں فرق یہ ہے کہ جمع سالم وہ ہوتا ہے کہ مفرد کا سیڑھا سلامت رہے جامع مکسر وہ ہوتا ہے کہ جس میں کیا ہو جائے مفرد کا سیڑھا سلامت نہ رہے بلکہ ٹوٹ جائے ختم ہو جائے اس کی تغیر، اس کے مفرد کے سیڑھے میں کیا تغیر اور تبدل آ جائے اس کے علاوہ پھر آپ کو جامع مذکر سالم کے ساتھ ساتھ اس میں منقوش کا جواب بنانے کا طریقہ بتایا کہ اس کے آخر میں سے کیا ہو جائے گی یا کو حزف کر کے اس کی جگہ پر واؤ ماقبل مضمون نون مفتوح پر رکھ دیا جائے گا اس میں منقوض اور اس میں مقصور میں کیا کہا جس کے آخر میں علیف مقصورہ ہو تو کہتے ہیں علی مقصورہ کو حزف کر کے اس کی جگہ پر واؤ ماقبل مفتوح لگا دیں گے جیسے مصطفا سے مستف بس پھر اس کے بعد جامع سالم ہے جام من کے لیے آپ کو دو قاعدے بتائے ہیں یا تو وہ صفت ہوگا یا ذات ہوگا اگر صفت ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کم از کم کوئی مذکر وغیرہ ہو ٹھیک ایسا مذکر کہ جس کی جمع و, و, و مقبول مضموم اور نون مختوف کے ساتھ لائی جاتی ہو اور اگر اس کے مقابلے میں مذکر نہ آتا ہو یعنی اس طرح کا مذکر نہ ہو کہ جس کی جمع و, و مقبول مضمون نون مختوق کے ساتھ آ سکتی ہو پھر شرط یہ ہوگی کہ اس کی مانس ایسی نہ ہو کہ جو کیا ہے تاثی ہو جیسے حامل اور حائز اور اگر ذات پر بالکل بغیر کسی اطلاع کے اس کی جمع آپ علی فرطح کے ساتھ لگا سکتے ہیں اللہ اکبر پھر اس کے بعد جمع قلت اور جمع قصرت تو جمع قلت وہ کے جو تین سے لے کر دس تک اور جمع کثرت ہو کے جو دس سے لے کر علامہ لانہ تک تو جمع قلت کی جو نشانی ہے وہ آپ کو چار اوزان بتائے ہیں کون سے افول افالن اور افیلتن اور فعلتن جبکہ اس کے مقابلے میں جو جمع کثرت ہے اس کے اوزان ان چار اوزان کے علاوہ علاوہ فصلن المصدر اسمن یدلو علی الحدث فقط ویشتقو من الافعال قذر ونسر مثلا اللہ آخری جی کوئی ایسی جگہ عبارت جو سمجھ میں نہ آئی ہو بتا سکتے ہیں ائیے رول نمبر چھ کچھ لگ رہے دماغ کو کہ نہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے کوئی نہیں بہت آسان ہے لیکن یہ ہے کہ ہم خود اپنے لیے مشکل نہ بنا لیں تب بہت آسان ہے جبکہ ہم خود سے مشکل نہ بنا دیں تب دنیا میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے لوگ خود سے اپنے لیے مشکلیں بنا دیتے ہیں چلے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں مقدر فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھ میں آپ تمام کے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے hmm. جی ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ لیٹ شروع کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ و